دو کام کر لیں ذو الحجہ کا چاند نکلتے ہی اعمال کی قیمت آسمانوں تک پہنچ جاتی ہے روزے قیمتی نمازیں قیمتی اور قربانی تو سب سے بڑھ کر قیمتی ہمیں چاہیے کہ ہم اس موسم اور سیزن کی قدر کریں اور اپنی آخرت کے لیے بہت کچھ کما لیں اس کے لیے میں اور آپ دو کام کر لیں نمبر ایک مکمل اخلاص اور اہتمام کے ساتھ دو رکعت سلاد الحاجہ ادا کریں دعا کریں کہ یا اللہ ذو الحجہ کے پہلے دس دنوں اور راتوں میں آپ نے جو برکتیں اور رحمتیں رکھی ہیں وہ مجھے نصیب فرما دیجیے پوری امت مسلمہ کو نصیب فرما دیجیے اور ان دنوں اور راتوں میں مجھے زیادہ سے زیادہ مقبول اور نیک اعمال کی توفیق قطع فرما دیجیے نمبر دو ذو الحجہ کے فضائل و احکام کا خوب توجہ سے مطالعہ کر لیں